اما بعد سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ مختصر بیان کا موضوع ہے غلاموں کا فتو جہاد حقیقت اور شریات کے آئینے میں فتوی جہاد تو آپ نے سن لیا کہ اسرائیل کے خلاف فلسطین کے حمایت میں جہاد پھل رہے یہ فتو آپ نے سن لی ناچیز اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے یہ موضوع لگا رہا ہے اس فتوے کی حقیقت بھی دیکھیں گے اور اس فتو کا شرعی حکم بھی دیکھیں گے میرے دوستو اس کی وضاحت میں جانے سے پہلے ایک تاریخی باب کی طرف جناب کی توجہ کراتا ہوں کہ سیدنا امام اہل سننا رضی اللہ تعالی عنہ کہ دور شریف میں کچھ بد بات غلاموں نے انگریز حکومت کے خلاف تاریخ چلائی اس تحریک کا نام تھا تحریک ترک کے موالات اس تحریک میں زور دیا گیا کہ انگریزوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ انگریزوں کی مصنوعات استعمال کرنا حرام ہے یہ فتوی جاری کیے گئے انگریزوں کی یونیورسٹی اور ان کے سکول کالجوں کا بائیکاٹ کیا جائے ان سے کسی طرح کی مالی امداد نہ لی جائے یہ تحریک ترک موالات کا منشور بنایا گیا تھا امام آہل سننا وبی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے گئے سوال پوچھے گئے تو امام اہل سلن چند جوابات دیے ایک جواب بہت خاصا طویل تھا حتیٰ کہ وہ ایک کتاب کی صورت اختیار کر گیا جس کا نام ہے المحجت الم فی آیت المتاحینہ <تصفح> یہ آپ کی کتاب شریف فتح رضویہ شریف جو نظامیہ کا چھپا ہوا ہے رضا فاؤنڈیشن والوں کا تو اس کے چار سو انیس صفحے سے جلد نمبر چودہ ہے غالباً شروع ہو رہا ہے اس میں امام اہل سنت نے اپنی عادت شریف کے مطابق مسئلے کو انتہائی وضاحت اور مضبوط دلائل کے ساتھ بیان فرمایا اس کتاب کی بنیادی بات جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے لکھا ایک ہے موالات ایک ہے معاملت موالات معنی دوستی ہے معاملت معنی کسی سے کام کرنا ہے تو آپ نے فرمایا موالات اور معاملت میں زمین آسمان کا فرق ہے موالات کفار کے ساتھ نہ حقیقی جائز ہے نہ سوری جائز ہے یہ حضرت کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں موالات دوستی کافروں کے ساتھ نہ حقیقی جائز ہے کہ دل کے ساتھ ہو دل میں دوست بنا لو نہ سوری اور ظاہری جائز ہے کہ اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے اپنے دنیا کا کوئی کام نکالنے کے لیے آپ نے ظاہری طور پر ان کے ساتھ ان کے فائدے کا کوئی رویہ اور عمل کیا سیدنا حاطب بن ابھی بلتا کی طرح رضی اللہ تعالی تو یہ موالات سوری اور ظاہری ہے امام نے فرمایا موالات جو ہے وہ تو کسی طرح بھی کافروں سے جائز نہیں ایک ہے معاملت معاملت ان سے کام کرنا اس کی آلہ حضرت نے خوب وضاحت فرمائی ہے صفحہ نمبر چار سو اکیس پر معاملت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا خرید و فروخت کرنا اجارہ اور استجارہ کرنا ہیبا اور استحاب کرنا خریدنا کسی مال کا جو مسلمان کے حق میں قیمتی ہو بیچنا ہر چیز کا جس میں اینت ہرب یا احانت اسلام نہ ہو کافر کو نوکر رکھنا جس میں کوئی کام خلاف شرع نہ ہو اس کی جائز نوکری کرنا جس میں مسلم پر اس کا استعلاء اور اونچا ہونا ظاہر نہ ہو ایسے ہی امور میں اجرت پر اس سے کام لینا یا اس کا کام کرنا بمسلحت شرعی اسے ہدیہ دینا جس میں کسی رسم کفر کا اعزاز نہ ہو اس کا حدیہ قبول کرنا جس سے دین پر اعتراض نہ ہو حتیٰ کہ کتابیہ سے نکاح کرنا بھی فی نف سے حلال ہے وہ صلح کی طرف جھکے تو مصالحت کرنا مگر وہ صلح کے حلال کو حرام کرے یا حرام کو حلال یوں ہی ایک حد تک معاہدہ بماد کرنا مصالحت جس کو بولتی اور جو جائز عہد کر لیا اس کی وفا فرض ہے حرام علاقے نکال کا من الاحکام یہ آلہ حضرت نے معاملت کی وجہ فرمائی تو فرماتے ہیں کہ ایک ہے موالات اور ایک ہے مجرت معاملت جس میں موالات نہ ہو چار سو بیس سے پھر پڑھ رہا ہوں موالات و مجرد معاملت میں زمین آسمان کا فرق ہے دنیاوی معاملت جس سے دین پر ذر نہ ہو سوا مرتدین میں صرف فتویٰ پڑھ رہا ہوں آدت مثل دیوبندیہ و حابیہ دیوبندیا ومسال و کے کسی سے ممنوع نہیں جو دنیاوی معاملت ہے صرف مرتدین سے جائز نہیں باقی ہربی ذمی سب کافروں سے جائز ہے محض معاملت اور موالات وہ تو بالکل کافروں سے جائز نہیں چاہے حقیقی ہو چاہے سوری ہو جیسے بتا چکا ہوں فرماتے ہیں ذمی تو معاملت میں مثل مسلم ہے اور غیر ذمی سے بھی خریدو فروخت تھی جارہ باقی جو ابھی سنایا تھا وہ بھی جائز ایک اور مقام پر فرماتے ہیں اسی کتاب میں سفر نمبر چار سو پر مجرد معاملت کا حکم اور معاملت مجردہ سوائے مرتدین ہر کافر سے جائز ہے چاہے ہر ہو چاہے ضمنی ہو اور معاملت مجردہ سوائے مرتدین ہر کافر سے جائز ہے جبکہ اس میں نہ کوئی اعانت کفر یا معصیت ہو نہ ادرار اسلام و شریعت ورنہ ایسی معاملت مسلم سے بھی حرم ہے جس میں نقصان ہو معصیت ہو تو ایسا معاملہ تو مسلمان کے ساتھ ہی کرنا جائز نہیں پھر کافر کا وہاں پر قید ذکر کرنا کیا مانا یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں اس سے آپ کو پتا چلا کہ دیوبندی لوگوں نے بھابیوں نے اعلی حضرت کے دور میں تاریخ تر کے موالات جو چلائی تھی تمہارے اہل سنت کے امام امام علیہ سنلہ نے اپنے علمی اپنے دینی زور کے ساتھ اپنے دلائل کے ساتھ اپنی فقہ کے, کے ساتھ ان لوگوں کے کی اس تحریک کا شدید رد کیا اور مخالفت کی آپ نے فرمایا ب نام لے رہے ہو ترک موالات کا اور کراتے ہو ترک معاملت بائکاٹ بائی, کارٹ بائی کارٹ کرو بائی کرو یہ تو ترک معاملت ہے اور معاملت تو ہر بھی کافروں سے جائز ہوتی ہے جس میں مسلمان کا نفع ہو کیا ظلم کر رہے ہو تم کیا تمہارا عجیب دوہرا عمل ہے کہ ایک طرف معاملت کو ناجائز کرتے ہو خالی معاملت کو ناجائز کرتے ہو جو جائز ہے شریعت میں دوسری طرف موالات تم نے کر لیا کہ انگریز کے مقابلے میں ہندوؤں کے ساتھ ایسا اتحاد کیا کہ موالات کر دیا موالات بھی یوں کے ممبروں پر چڑھا کر اس کو اپنا امام بناتے ہو ہندو کو دیوبندی ہو فلاں فلا فلا. اللہ تر اب بات کو سمجھنا کیسی عجیب بات ہے آلہ حضرت کے نام لیوا قاتلین کس رنگ میں موجود ہیں اللہ اکبر اعلی حضرت کے نام لیوا دشمن بلکہ دین اور اسلام کے دشمن جو اعلی حضرت کے نام پر ختم کھاتے ہیں روٹی ٹکر کا نظام چلاتے ہیں ادھر ادھر سے لوٹ مار کے بندوبست مضبوط کرتے ہیں ان کو پہچانے تو صحیح کہ جس طرح کی تحریک اعلی حضرت کے دور میں چلی اور اعلیٰ حضرت نے شدید مخالفت کی اور کتاب لکھ ماری اسی طرح کی تحریک آج چلائی جائے تو وہ شران کیسے جائز ہوگی یہ ابتدا ہے جو حقیقت اس تحریک کی تھی وہی حقیقت آج کی تحریک کی ہے وہ غلاموں کا ٹولا اٹھا تو نقصان مسلمانوں کا ہوا بربادی مسلمانوں کو ہوئی فائدہ الٹا انگریز کو پہنچا اور آج بھی یہ غلاموں کا ٹولہ فتوا جو دے رہا ہے تباہی مسلمانوں کے مال کی بربادی مسلمانوں کی جان کی فائدہ سارا اسی یورپ کو اسی اسرائیل کو اللہ کبیرہ اس ابتدائی وضاحت کے بعد ناچیز اس کی حقیقت بتاتا ہے اس, اس کو حقیقت کے آئینے میں دیکھتے ہیں کیا چیز توجہ فرمائیے فرمائی غلاموں کا مقصد سر سر سر سر اپنے آقاؤں کے خلاف ذہن رکھنے والے نوجوانوں سے اپنی سلطنت کا انخلا ہے اور زرارے محل کے ساتھ ان بیچاروں کو جانی اور مالی نقصان پہنچانا ہے یہ فتوی کی حقیقت ہے تمہاری نظر سے گزرا انڈیا کے ساتھ ایک عرصہ تک کبھی لشکر تبلا کی طبعہ ش... کی شکل میں کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں یہ نام نہاد جہاد کے فتوے ہوتے رہے جہاد چلتا رہا اور حقیقت کیا کھلی کہ یہ سارا امریکہ برطانیہ کا کھیل ہے دو کو لڑاؤ مال کماؤ دو کو لڑاؤ حکومت کرو آپس میں غلاموں کو لڑاتے رہو تاکہ آقا کی طرف کسی کا دھیان نہ جائے آقا جو فرونیت دنیا میں جب آگے بیٹھا ہوا ہے اس کی فرونیت کے خلاف ذہن نہ جانے پائے شریعت میں ایسا جہاد نہیں ہوتا اس کو فساد کہتے ہیں یہ شریعت کی نظر میں آپ کے آپ بات سمجھیے گا میرے سوالات ہیں جہاد سے اگر کوئی ان سوالوں کا جواب دے دے گا تو ہم بھی شریک ہو جائیں گے پہلا سوال وہی ہے جو آپ کو میرے سابقہ مقدمہ اور تمہید سے سمجھ آ چکا دوسرا سوال بنگال جب ٹوٹا پاکستان سے تو تمہارے نزدیک اسلامی سلطنت سے ایک حصہ جدا ہوا اس وقت جہاد فرض کیوں نہ ہوا جب کارگل قبضے میں آیا فوج کی لڑائی سے بظاہر جماعتوں کی لڑائی سے تو اس کو پھر واپس انڈیا کو دیا گیا یہ الٹا جہاد تھا یہ کہہ یہ کیوں ہوا الٹا جہاد لڑائی کر کے لاکھوں جانے ہلاک کر کے جب کوئی علاقہ قبضے میں آیا پھر اوپر سے پھر ہلاکتیں کروا کر اس کو اسی طرح پلیٹ میں رکھ کر واپس کر دینا کافروں کے ہاتھوں میں دے دینا یہ عمل کیسے جائز ہوا جہاد فرض ہونا یہ تو دور کی بات ہے یہاں تو یہ ہوا الٹا کہ تمہارے گمان کے مطابق جہاد ہوا تھا اس جہاد کی مخالفت کیوں ہوئی اس جہاد کا جو نتیجہ تھا اس کو پامال فورن کیوں کر دیا گیا اس موقع پر مفتیوں کے فتوے کہاں گئے کس لیے خاموشی کی گئی کس نے چپ کروایا غلاموں کے فتوے ایسے ہی ہوتے ہیں وہ اپنے آکاؤں کے ساتھ چلتے ہیں وہ خدا رسول کے ساتھ نہیں چلتے اگلی بات امریکہ برطانیہ اور تم سب مل کر افغانستان پر تم نے چڑھائی کی افغانستان کے ملک کو امریکہ کے ساتھ مل کر حمایت کرتے ہوئے برباد کیا, کیا تم نے فتو دیا تھا اس بربادی کے فرض ہونے کا مسلمانوں کی بربادی غزہ والے مسلمان ہیں تو افغانی کافر ہیں کیا مجھے ایک مسلمان ملک کو کافر طاقوتوں سے مل کر ان کے ساتھ ہلاک برباد تحس نیس کروا دینا مسجدوں قرآن پاک پر بم مروانا ان کے شانہ بشانہ چل کر یہ خدا رسول کی طرف سے حکم آیا جس قرآن میں آیا جس حدیث میں آیا جس فقہ میں آیا وہ مسلمانوں کو سنا دو اگر شرم ہے کچھ شرم ہے تو سب کو سنا دو کہ یہ آیات کہتی تھی کہ کافروں کو حمایت کر کے مسلمان افغانوں کو مارنا فرض ہے سنا دو پھر یہ شیطان خان جو کہتا رہا اسی ہزار لوگ جو تم نے غیر علاقوں کے مارے ضرب عذب کے نام پر <تصفح> یہ حضور کی تلوار کا نام تھا حضور کی تلوار نوض باللہ چلی مسلمانوں پر حضور کی تلوار مسلمانوں پر چلی ضرب عذب نام دیا کس کس کے فتوے تھے ذرا وہ بھی سنا دو اسی ہزار مسلمان تباہ برباد کر دیا عزتیں لوٹ لی سب علاقے کے علاقے فارغ کر دیے غلاموں کے فتوے اس وقت چل رہے تھے کہ یہ فرض ہے امریکہ نے جب یہاں پر اڈے مانگے جہازوں کے لیے. اس وقت فتوے چل رہے تھے غلاموں کے کہ اڈے دینا فرض ہے عراق پر امریکہ برطانیہ اقوام متحدہ نے حملہ کیا تھا عراق پر صدام کے دور میں ظالم تمہاری فتو تمہارے جعلی اور تمہارے آقاؤں کے دستی فتوئے ان کی داستانیں تو سنا نا میں ذرا تاکہ کوئی تو ایسا ہو درد والا جو تم ظالموں کے فراڈ سے بچ جائے تمہاری چکر بازی سے بچ جائے تمہاری داڑھیوں پر نہ بھولے بتاؤ عراق کے ساتھ کیا ہوا کس نے کیا تم ان کے ساتھ کیوں تھے جو مارنے والے تھے ان کے ساتھ کیوں تھے قرآن و حدیث کا فتوا اس وقت کیا تھا یہی تھا کہ کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ہلاک کرو غوث پاک کے دربار پر بم مارو سمجھ نہیں آ رہا یہ سوالات آلات یہ سو ہیں بھائی کہ یہ دوہرا عمل کس لیے لفظ بولے جا رہے تھے فرض ہو چکا یہ بالکل ٹھیک آکاؤں کی طرف سے فرض ہو چکا ورنہ جہاد تو ہمیشہ فرض ہے الجاد مازن الى میں خیام حضور نے فرما دیا اگلی بات بتاؤ پاکستان میں کس کا نظام ہے تم خود کہتے ہو غلام تم خود کہتے ہو انگریز کا نظام ہے اٹھو ووٹ دو وہ اسلام لائیں دین, لائیں دین لائیں جنت کا ٹکٹ جنت کا ٹکٹ اٹھو دین لائیں وہ تم تو خود کہہ رہے ہو یہاں انگریز کا نظام ہے دین نہیں ہے تو جب تیرے گھر میں انگریز کا نظام ہے تو اب یہ بتا اس کے خلاف فتوا کیا آتا ہے شریعت کی طرف سے سنا دو غلاموں سنا دو جو پیسے ملے ہیں وہ چھن جائیں گے یہی ہوگا بس لیکن دین ایمان عزت تو بچ جائے گی اٹھارہ سو ستاون کا نظام ہے فرنگی کا وہی تعزیرات چل رہی ہیں تم خود کہہ رہے ہو انگریز کا نظام ہے بتاؤ انگریز کے نظام کے خلاف لڑنا خدا رسول کے نزدیک فرض ہے تمہارے نزدیک فرض ہے اس کے ساتھ مصالحت ہے تو پھر اسرائیل کا نظام تو یہاں ہے جو اسرائیل کا نظام ہے وہی وہ امریکہ کا ہے جو امریکہ کا ہے وہی وہ برطانیہ کا ہے جو برطانیہ کا ہے وہ یورپ کا ہے ارے سارا یورپی نظام یہاں پر مسلط ہے تمہارے اوپر اس میں تو اپنے بچے اپنے صحبزے اپنے سارا کچھ عملہ سب شریک کر کے رکھا ہوا ہے خود شریک ہو مریدین شریک ہے شرمنیاتی اور فتوا سناتے ہو اسرائیل کے ساتھ جہاد فرض ہو گیا اچھا اس کے نظام کے ساتھ اتحاد فرض ہو گیا میں تو حیران ہوں بات سمجھ میں کیسی عجیب بات ہے ان کے ساتھ جہاد فرض ہو گیا اور ان کے سارے نظام کے ساتھ اتفاق فرض ہو اعتقاد فرض ہو گیا اور پھر کرنا کیا ہے وہی وہ بات بائک جات کیا ہو رہا ہے بائی کرو وہ ظالم وہ ظالم وہ تحریک ترک کے موالات کے لونڈو تمہیں شرم نہیں آتی تمہارے اعلی حضرت نے تو کہا تحریر کے ترک موالات حرام ہے بائی کارد... یہ موالات کے اندر آتا نہیں ترک موالات کا مانا ہی نہیں ہے یہ معاملت ہے معاملت کو ختم کرنا یہ بائی کاٹ ہے تو یہ تو حربی کافروں کے ساتھ جائید ہوتا ہے تم نا جائید کہہ رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگوں کی دکانوں میں مال پڑا ہے اسرائیل کا بنا ہوا جب تم نے بائی کیا ظالموں تو وہ تو سارا برباد ہو گیا وہ تو مال برباد ہو گیا ان کا دوسری بات یہ ہے کہ بتاؤ امریکہ امریکہ نے کہا ہے نا کہ غزہ خالی کرو اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکہ کے بائک امریکہ کے سامان کا بائی کاٹ کیوں نے کیا برطانیہ کے بائکاٹ سارا ایک ہے یورپ سارا ایک ہے تو سب یورپ کے سامان ان کے سب سامان کا بائک کیوں نہیں کیا کروان کرو لیکن تمہیں پتا تمہاری تو گندم کے بیج تمہارے اللہ اناج کے بیج تمہاری مکی کے بیج وہ بھی ادھر سے بن کر آتے ہیں میں پرانی بات کہہ دیتا ہوں ارے تمہارا تو یہ حال ہے کہ تمہارے گھر میں تمہارے علاقے میں سنڈی بھی امریکن ہے تم تو اتنا ان کے بدترین غلام بن کر دلیل ہو کر نیچے جی رہے ہو ہوتے بائک آؤٹ کرو بائکاٹ کرو پھر لیکن یورپ کی تمام مسلو کیونکہ یورپ سارا اس کے ساتھ اگلی بات پھر امریکہ برطانیہ ان کے اتحادی جو ہیں ان کی حمایت کرنے والے ان کے ساتھ ان کے جو ساتھی ہیں ان کا بائک کاٹ کرو سعودیہ ہے وہ امریکہ کا ساتھی جتنے متحدہ اب ہمارا تھے وہ تو غلام ہے نیوم بن رہا ہے امریکہ میں وہ اسرائیل بنوا رہا ہے سعودیہ میں وہاں پر تو خدا رسول کا نام بھی نہیں ہوگا میں خود دیکھ کر آیا ہوں تو وہاں پر یہ سب اتحادی بیٹھے اتحادیوں کو بائیکاٹ کرو جب جہاد فرض کہتے ہو القرف القرب تو جتنے اسرائیل فلسطین کے قریب ہیں ملک جتنے ہیں ان پر فرض ہوگا تمہارے بکول جب فرض ہے وہ تو فرض الٹا سمجھ رہے ہیں ان کے ساتھ لڑنے کی بجائے اسرائیل کے ساتھ وہ تو اسرائیل برطانیہ امریکہ سب کے ساتھ اتحاد ہیں شانس نہیں لیتے ان کے بغیر دولت سرمایہ ہر بلا وہاں پھینکی ہوئی ہے یہاں بائکاٹ ملا کروا رہا ہے بتا تیرے سارے یہ جتنا حکومت کے عملے کے بڑے بڑے افسران ہیں ان کے ان کے سرمایہ کہاں ہیں بتا بائیکاٹ کروا رہے سرمایہ تو سب یورپ میں پڑے ہیں تمہارا باجوا گیا جتنا کروڑوں میں گیا وہ امریکہ میں جا کر لے لیا اس نے جزیرہ لے لیا اسے اللہ کیا ان کا ظلم ان کی لوٹ مار کیا بیان کریں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ وہاں سرمایہ محفوظ کر رہے ہیں رکھتے ہیں بائی غریبوں پر فرض ہے ان کے لیے فتوا نہیں ظالم بولنا کہے وہ سارا سرمایہ یہاں پر واپس آنا چاہیے واپس آنے کے بعد پھر انگریز کا نظام نکالنا چاہیے اگلی بات اگلی بات بتاؤ جس جہاد کو فرض قرار دے رہے ہو وہ جہاد عوام پر فرض ہوتا ہے یا حکام پر فرض ہوتا ہے وہ بد بتاؤ بتاؤ باپ کی شریعت بنائی ہوئی ہے اعلی حضرت نے لکھا فتح میں جہاد کی آیات جہاں بھی ہیں حکام سے تعلق رکھتے ہیں عوام سے نہیں رکھتی ظالموں بھائی مانو تمہارے حکام ان کے لیے جہاد کرتے ہیں اور عوام کو جانی مال جان مال برباد کرنے کے لیے اپنے مسئلے بنا بنا کر پیش کرتے ہو تاکہ یہ لوگ برباد ہوں بیچارے سمجھ آ رہی ہے بھائیوں آخری بات میرے دوستو اللہ اکبر و کبیر کے ساتھ ظلم و ستم اور چکر بازی کی داستانیں بہت عجیب ہیں کیا, کیا بیان, بیان کریں اسرائیل کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بائکاٹ ہے تمہارا آج سے نہیں جب سے پاکستان بنا ہے بائیکاٹ ہے اسرائیل سے تمہارا جو پاسپورٹ ہوتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے اسرائیل کے علاوہ کے بغیر ہے. کبھی سوچا کہ اسرائیل تو یورپ کی ایک شاخ ہے امریکہ برطانیہ پورے یورپ کے ساتھ پورا اتحاد ہے اتفاق ہے لیکن بائیکاٹ کس کے ساتھ ہے کیوں؟ محض بے وقوفوں کو مطمئن رکھنے کے لیے بھائی یہ لوگ تو یہود کے بہت مخالف ہیں دیکھو اسرائیل کا پاسپورٹ بھی نہیں بنتا ایک ہوتا ہے تنا ایک ہوتی ہے شاخ ایمان سے بتانا یہی غرضہ کا مسئلہ اٹھا تو امریکہ آ اس کی حمایت کے لیے اسرائیل کی حمایت کے لیے کون آیا میں حیران ہوں کہ زیادہ یہود نصارہ کدھر ہیں یہود چلو یہود کی بات زیادہ یہود کدھر ہیں اسرائیل میں ہیں یا پورے یورپ میں ہیں جہاں زیادہ ہیں اور یک مشت ہے ان کے ساتھ اتحاد ہے اتفاق ہے اور جہاں کم ہے ان کے ساتھ بائکاٹ معلوم ہوا حقیقت کے آئینے میں دیکھو تو دھوکہ بازی ہے یہ مقصد ہے ان کا کہ یہاں کی عوام اگر کوئی جذبہ رکھتی ہے شریعت پہ قربان ہونے کا اسلام پر قربان ہونے کا دین پر چلنے کا اس بیچارے کو وہاں ہلاک کرا دو وہاں پر تو بم ہے اور آخری بات یہ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے بائی پر جہاد بائی کا نام نہیں ہے جہاد بندے مقابلے میں لانے کا نام ہوتا ہے تو پھر جتنے ملا پیر ہیں یہ سارے کے سارے اپنے مریدوں کو خود بھی سپا سالار بن کر غزہ میں چلے جائیں اسرائیل کے مقابلے میں کیونکہ جہاد ان پر فرض ہو گیا ہم کہہ رہے ہیں ان پر جہاد فرض ہو گیا میں کہہ رہا ہوں ان پر جہاد فرض ہو گیا جب جہاد فرض, فرض ہو گیا تو فرض ادا کرنے کے لیے جلدی کریں تاخیر کریں گے تو ہو سکتا ہے مردار مارے جائیں یہاں پر وہاں پر تو شہید مریں گے یہاں پر پتہ نہیں کیا حالت ہوتی ہے یہ حالت جلدی سے نکل جائیں مدارس خالی کریں نگل جائیں یہاں سے تاکہ امت کی جان چھوٹ جائے جتنا جلدی سے یہ جنت پہنچ جائیں اتنا اچھا ہے اور میرے بھائی آخری بات یہ ہے کہ مولوی جی کن کو سناتے ہو تمہارے تو مجاہدین فوج بیٹھے ہیں فتوا کن کو سنا رہے ہو عوام کو شرم نہیں آتی جہاد عوام پر تو نہیں ہوتا جہاد تو حکمرانوں پر ہوتا ہے اور ان کے پاس ایٹم بم ہے ان سے کہو بلکہ کہو کیوں, کیوں کہو؟ کہنے کی حاجت ہی نہیں وہ تمہارے رابر ہیں تمہارے پیشوا ہیں تمہارے سارا کچھ ہیں وہ خود ایٹم بم مار دیں گے بم مار دیں گے اسرائیل کو تو ایک بم کافی ہے لوگوں کو مرواتے ہو مسلمانوں کو مرواتے ہو اور جن کو جن کو مروانے کے لیے رکھا ہوا تھا ان کو بچاتے ہو اللہ اجلا شاہ غلاموں کے دین اور غلاموں کے فتووں سے ہمیں با فرمائے میں کہتا ہوں ان کہ ملاوں سے تو وہ عمران خان جس کو بولتے ہیں وہ اچھا رہا وہ تو کہتا ہے کیا ہم غلام ہیں وہ سمجھتا ہے کہ یہاں غلامی ہے ملہ سمجھتا ہے جہاں آزادی ہے وہاں غلامی ہے لہذا ان کو چھڑاؤ اور اپنے چھڑانے کی کوئی نہیں سوچتا کیا بات ہے ملہ تیرے جیسے ملاؤں کے متعلق اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد ہے مملکت ہند میں ایک ترفت اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد